شوہر و بیوی کے درمیان صلاح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا شریعت اسلام میں چونکہ میاں بیوی کا فراق بہت ہی مکروح ہے جیسا کہ اللہ کے فرمان وَإن خفتم شقاق حکمًا من من کہ اگر زن و شوہر میں اختلاف کا خوف ہو تو صلاح کرانے کے لیے دونوں کی طرف سے فیصلہ کرنے والوں کو بھی بھیج کر صلاح کی کوشش کرو سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح وہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے جس میں ذکر ہے کہ طلاق شیطان کے سبب سے ہوتا ہے اور طلاق اس کا سب سے پسندیدہ کام ہے جابر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے تو ان میں سے جو سب سے زیادہ فتنہ کرتا ہے وہی اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا فترہ کیا کہ شوہر اور بیوی میں جدائی کرا دی ابلیس خوش ہو کر کہتا ہے کہ تم اچھے رہے اور اسے اپنے سے قریب کرتا ہے اسی وجہ سے اسلام نے ان دونوں کے درمیان خصوصا اور عام لوگوں کے درمیان عموما اختلاف کے وقت صلح اور اتفاق کرانے کا حکم دیا ہے اور اس مقصد کے لیے دوسرے لوگوں کو تو جھوٹ بولنے کو بھی جائز کر رکھا ہے جس کے ورے کوئی خرابی اور نقصان کا خطرہ نہ ہو ام کلثوم بن توقبہ بن ابئی معیت کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا اور اچھی بات نقل کرتا ہے یا اچھی بات ان کے سامنے کہتا ہے امام زہری جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے جھوٹ بولنے کی رخصت اور اجازت تین معاملات کے علاوہ اور کسی میں نہیں سنی جنگ کے درمیان جھوٹ بولنا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا اور عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ تین مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے شوہر بیوی بی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے یا دشمن سے جنگ میں جھوٹ بولا جائے یا عام لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے خاطر جھوٹ بولا جائے بیوی بی اور شوہر کو چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے آرام و آسائش کا خیال رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کو نصب العین بنا کر دونوں زندگی گزارنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کی دلچوئی کے لیے معمولی چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ ام المؤمنین آپ نبی کریم کی کوئی سب سے اچھی اور تعجب کی بات ہمیں بتائیں کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر چپ رہیں پھر کہنے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں میرے پاس تھے تو آپ نے کہا کہ عائشہ مجھے چھوڑ دو میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے قریب رہنا بھی چاہتی ہوں اور آپ کی مرضی کو بھی پسند کرتی ہوں کہتی ہیں کہ آپ اٹھے وضو فرمایا پھر آپ نے سلاد پڑھنا شروع کی تو آپ مسلسل رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کی گود کے کپڑے بھیگ گئے آپ کی عظمت اخلاق ملاحظہ کریں کہ آپ بیوی سے اللہ کے لیے نفلی عبادت کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل کو ذرا بھی احساس اور تکلیف نہ ہونے پائے کہ ہماری باری میں آپ عبادت میں لگے رہے آپ کے اس اسوائے حسنہ سے یہ درس ملتا ہے کہ رات کا وقت بیوی کا حق ہوتا ہے اگر شوہر کسی اور کام میں خواہ وہ نفلی عبادت ہی کیوں نہ ہو مشغول ہوا تو خطرہ ہے کہ حق تلفی نہ ہو اور اس زمانے میں لوگ عورتوں کے احساسات کا ذرا بھی پاس نہیں رکھتے اور دنوں رات گھر سے غائب رہتے ہیں اور کھانا تک بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت کم کھاتے ہیں اس طرح کے معاملات سے بیوی اور بچوں کے نفسیات پر غلط اثر پڑتا ہے آپ کی عظمت اخلاق کا دوسرا نمونہ دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں تم سے اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک قصہ نہ بتاؤں ہم نے کہا ضرور بتائیں انہوں نے کہا ایک رات جس میں میری باری تھی آپ آئے اور اپنی چادر اتاری جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے پاس رکھا اور پھر اپنے بچھونے پر اپنے تہبند کا ایک کنارہ بچھایا اور لیٹ گئے اس وقت تک انتظار کیا جب تک آپ کو یہ گمان ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں اس کے بعد آپ نے اپنی چادر آہستہ سے لی اور بہت ہی آہستہ آہستہ اپنے نالین کو پہنا دروازہ کھول کر باہر نکلے اور دروازے کو بہت آہستہ سے بند کیا اور چلے گئے میں نے بھی اپنی قمیض پہنی اور اوڑھنی لی تہبند پہنی اور آپ کے پیچھے چل پڑی آپ بکری میں آئے اور دیر تک کھڑے رہے اور تین بار اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پھر واپس ہوئے تو میں بھی واپس ہوئی آپ تیز چلنے لگے میں بھی تیز چلنے لگی پھر دوڑنے لگے میں بھی دوڑنے لگی پھر آپ اور زیادہ دوڑنے لگے میں بھی تیز دوڑنے لگی اور آپ سے آگے نکل گئی گھر میں داخل ہو کر لیٹ گئی آپ گھر میں داخل ہوئے کہنے لگے عائشہ کیا بات ہے تمہاری سانس کیوں تیز چل رہی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے کہا ضرور بتاؤ نہیں تو اللہ لطیف و خبیر ضرور بتائے گا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں پھر آپ کو میں نے بتایا آپ نے فرمایا کہ تمہارا ہی وجود میں نے اپنے آگے دیکھا تھا میں نے کہا جی ہاں اس پر آپ نے میرے سینے میں درد انگیز دھکا دیا اور کہا کہ تم بدگمانی کر گئی تھیں کہ اللہ اور رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے عبرت کا مقام ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی ہجرے سے نکلتے تو کوئی آپ کو روک نہ سکتا تھا لیکن آپ کا حسن اخلاق کہ آپ نے ان کے سو جانے کا انتظار کیا کہ کہیں میرے غائب ہونے سے ان کے دل کو ٹھیس نہ لگے اور پھر سوتے ہوئے کس نرم روی سے آپ نکلے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإنَّكَ لَعَلَى خُلقٍ عظيم اور بے شک آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں اس فرمان باری تعالی کی روشنی میں دیکھا جائے تو کتنے لوگ سیرت رسول کے اس پہلو کے برعکس کرتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ کی زبان کے علاوہ کوئی زبان جانتے ہی نہیں اور ان کی نیند یا آرام کی پرواہ نہیں کرتے ایسے آدمی بیوی بچوں اور گھر والوں کے لیے عذاب ہوتے ہیں ان کے وجود سے گھر والے خوشی محسوس کرنے کے بجائے تنگی ہی محسوس کرتے ہیں بہت سے لوگ اسی کو مردان سمجھتے ہیں حالانکہ ایسے لوگوں کو نفسیاتی مریض کہنا مناسب ہوگا افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے سلاد کا وقت ہوتا تو نکل جاتے اختلاف یا ناراضگی ناگزیر ہے کسی پر غصہ ہونا یا خفقی یا ناراضگی یہ سب فطری امور ہیں اللہ نے انسان کے اس وجود میں یہ سب صفات بھی ودیت کی ہیں اسی وجہ سے اللہ رحیم و کریم نے انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپس میں تلخی کی وجہ سے تین دن تک ایک دوسرے سے الگ رہنے اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے اس کے بعد قطع کلامی جائز نہیں ابو ایوب الصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے کہ ملنے پر ایک دوسرے سے منہ پھیر لے اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مقدس شخصیت کے بارے میں کون نہیں جانتا ایک بار آپ نے اپنے لڑکے عبد الرحمان سخت غصہ کیا انہیں بہت کچھ اور سخت سست کہا لیکن ایک محب رسول غصہ کی حالت میں بھی حق کا دامن نہیں چھوڑتا نیز غصے میں حد سے بھی آگے نہ بڑھ کر ماحول کو اسلامی نقطۂ نظر سے سازگار بنا لیتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے اختلاف کے وقت مار پیٹ یا گالی گلوچ کے علاوہ اور کوئی کام جانتے ہی نہیں بلکہ اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فوراً طلاق کا لفظ ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہی سانس میں بول جاتے ہیں ایک عقلمند اور اللہ سے ڈرنے والا آدمی غصے کو پی جانے کی کوشش کرتا ہے خصوصاً کمزوروں کے سامنے وہ بھی کمزور بن جاتا ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص طاقتور نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہو طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے نہ حق غصہ ہر شر اور برائی کا مجموعہ ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرما دیں آپ نے اس سے کہا کہ غصہ نہ کرو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غصہ ہر قسم کے شہر کا مجموعہ ہے بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کو پی جاتا ہے حالانکہ غصے کی تنفیذ پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں کے سامنے قیامت میں بلا کر اختیار دیں گے کہ جتنی حوریں پسند کرو وہ تمہاری ہیں اس لیے نا حق غصے کے وقت مسلمان کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لیا کرے انشاءاللہ اللہ غصہ جاتا رہے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جب تم میں کوئی غصہ ہو تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر غصہ رفع ہو گیا تو وہی مطلوب ہے ورنہ لیٹ جائے اس رسول کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ازواج متحرات نے غصہ دلایا لیکن آپ نے صبر کا نمونہ اپنی امت کے لیے پیش کیا کہ اسی میں امت کی صلاح و فلاح ہے آپ نے نہ سخت کلامی کی نہ ہی مار پیٹ کی اور نہ کوئی ایسی بات کہی جس سے بیویوں کو اذیت پہنچے حکمت عملی سے آپ نے خود ان کی تربیت کے خاطر ان سے کچھ دنوں کے لیے علیحدگی اختیار کر لی روایت کی کہ میں نے اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ باری باندھ لی تھی کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر وہی وغیرہ کی تمام معلومات مجھے تھے اور جب میں اپنی باری پر آپ کی خدمت میں رہوں تو پورے دن کی خبر اپنے پڑوسی کو دے دوں ہم قریش خاندان کے لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے جب ہم مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب رہتی ہیں تو ہماری بیویوں نے بھی ان کی عادات کو سیکھنا شروع کر دیا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں پر غصہ ہو کر ایک الگ کمرے میں خلوت اختیار فرما لیا اور فرمایا کہ میں ان کے پاس ایک ماہ تک نہ جاؤں گا جب انتیس دن گزرے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک ماہ تک کی قسم کھائی تھی میں ایک ایک دن گن رہی تھی ابھی آج تو انتیس دن ہی ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی کا بھی کچھ اسی طرح کا قصہ ہے اس میں علی رضی اللہ عنہ نے اسوائے رسول کو سامنے رکھ کر وہی کچھ کیا جو سنت رسول ہے سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ انہوں کو ابو طراب نام اپنے لیے بہت پسند تھا چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ابو تراب ہی کے نام سے پکاریں ان کا یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا ہوا یوں کہ ایک دن علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما میں کچھ ناراضگی ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر مسجد کی دیوار سے لگ کر لیٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے دیکھا کہ ان کی پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹ سے مٹی جھاڑنے پوچھنے لگے اور کہا اجلس یا ابا تراب ابو تراب اٹھ بیٹھو معاویہ بن خیدہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم میں سے کسی ایک کے اوپر اس کی بیوی کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا کہ جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ اور جب کپڑا خریدو اور پہنو تو اسے بھی پہناؤ نہ اس کے چہرے کے بارے میں قبح اللہ اجہک یعنی اللہ تمہارا چہرہ بگاڑ دے نہ کہو چہرے پر نہ مارو اگر خفگی سے اسے کچھ دن یا وقت کے لیے چھوڑنا ہے تو اپنے ہی گھر میں اسے چھوڑو یعنی گھر سے باہر نہ نکالو زوجین میں اختلاف کو ہوا دینا بڑا گناہ ہے کسی فرد و بشر کے لیے جائز نہیں کہ زوجین میں اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش کے بجائے اختلاف کو مزید بڑھانے کا کام کریں خصوصاً اہل خانہ اور عورت کے گھر والوں کی بے دخل اندازی اور عورت کی طرف داری کرنے سے بہت سے بسے گھر اجڑ جاتے ہیں اس لیے شوہر کے گھر والے ہوں یا عورت کے اہل خانہ ہوں ان کا حق ہے کہ جس کی غلطی دیکھیں اسے بلا رو رعایت سرزنش اور ملامت کر کے اس کو صلح پر مجبور کریں خصوصاً عورت کے گھر والوں کو چاہیے کہ عورت کو سمجھانے اور اصلاح حال میں کمی نہ کریں یہ اس صلف ہے صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب کی آپ کو اجازت ملی آپ سے پہلے کچھ لوگ دروازے رسول پر اجازت کے خواہاں تھے مگر کسی کو اجازت نہ ملی ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے اجازت ملی اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد ازواج متحرات بیٹھے تھیں ابو بکر نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہوں گا کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بنت خارجہ کو دیکھتے وہ مجھ سے نفقہ کی زیادتی طلب کر رہی تھی تو میں نے اٹھ کر اس کی گردن مروڑ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ دیکھو یہ سب بھی میرے سامنے بیٹھی نفقہ کی زیادتی طلب کر رہی ہیں سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ کی گردن مروڑنے لگے دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی گردن مروڑنے لگے اور دونوں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز طلب کر رہی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ سب کہنے لگی اللہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کوئی ایسی چیز طلب نہ کریں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے علیحدگی اختیار کر لی اس درمیان یہ آیت نازل ہوئی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 وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اے نبی آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ اگر دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے کر اچھی طرح آزاد کر دوں اور اگر تم اللہ رسول اور آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالی نے تم سے اچھے کام کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے آپ نے سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ ایک بات کہوں مگر اس کے بارے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین سے مشورہ لے کر کچھ کرنا اور کہنا انہوں نے کہا کہ وہ کیا بات ہے آپ نے مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں بھی میں اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کروں گی میں اللہ و رسول اور دار آخرت کو اختیار کر رہی ہوں مگر میری عرض ہے کہ میرے اس اختیار کی خبر اپنی دوسری ازواج کو نہ دیں آپ نے فرمایا نہیں اگر ان میں سے کسی نے پوچھا تو ضرور بتاؤں گا اللہ نے مجھے سختی میں ڈالنے والا نہیں بلکہ آسانی برتنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے میاں بیوی بی کے درمیان کسی قسم کا فتنہ ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس نے کسی لونڈی کو اس کے گھر والوں کے متعلق اکسایا تو وہ مجھ میں سے نہیں اور جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارا اور دونوں میں فساد ڈالا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اس لیے ہر شخص کو چاہیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت زوجین میں اصلاحی کی کوشش کرے ورنہ بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے